اور کبا کے پاس ان کی نماز ناؤ مگر سیٹی اور تالی تو اب عذاب چکھو بدلا اپنی کفر کا